شہید اسلام ڈاٹ کام و کلو صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق سلوم سوال ابراہیم ابراہیم علیہ السلام ان کی حالت سے سمجھ گئے کہ یہ کسی بڑی مہم کے لیے جا رہے ہیں میرے پاس خوشخبری دینے آئے اور ان کے پیش کا ہے بڑی مہم ہے تو پوچھا بتائیے جی کس مہم کی طرف جا رہے انہوں نے کہا ہم قوم میں کو تباہ کرنے جا رہے ہیں تو حضرت فرمان لگو بیا وہ تو بھتیجا میرا رہتا ہے انہوں نے فرمایا حضرت آپ کے بھتیجے کو پیر رخصت کر دیں گے سوال ابراہیم فرمایا کیا کیا مہم درپیش ہے تم کو اے اللہ کے کاشتوں کالوں کہنے لگے جواب بے ہم بھیجے گئے ہیں طرف اور لوگوں کے جو پیشہ ور مجرم ہیں مجرمین کا منع پیشہ ور مجرم ہیں یہ جیسے آج کل پیشہ ور چور ہوتے ہیں کسی کو معاف نہیں کرتے وہ بھی پیشہ ور مجرم تھے پہلے میں نے عرض کیا نا کہ لوگوں نے وہ راستے بھی چھوڑ دیے تھے دی آنا جانا ایسے بس جا جاتے تھے راہ گیروں کو معاف نہیں کرتے اوپر پتھر کھنگر کے پہلے کھنگار میں بتا چکا ہوں نا اور کھنگار کے جو پتھر ہوں گے نا یا تو ان کے اوپر خاص نشان ہوگا عذاب کا یا نشان ہوگا کہ نام لکھا ہوگا کہ کنگر پلان کو لگے گا یہ مصبا متن نشان لگائے ہوئے نزدیک رب تیرے کے واسطے مشرقین کے فخر یہ اللہ کا قول ہے پس نکال دیا ہم نے ان لوگوں کو جو تھے بیچ ان بستیوں کے مومنین میں سے مومنوں کا نکال دیا لیکن مومن زیادہ نہیں تھے مومن کا فقط ایک گھرانہ تھا کیا وہ کس کا لوت علیہ السلام کا گھرانہ تھا یا اس کے تھوڑے متعلقین تھے بس نہ پایا ہم نے ان بستیوں کے اندر مگر ایک گھرانہ مسلمین کا صرف لوت کا گھر ترکنا پیا آیا تن اور چھوڑی ہم نے ان بستیوں کے اندر ایک نشانی وہ تو مر گئے تباہ ہو گئے لیکن ہم نے نشانی چھوڑ دیا جو اب تک موجود ہے آیا تن کے نیچے لکھو سیاہ پانی بدبودار جس کو تم آج کل کا کہتے ہو بحر مردار اور چھوڑی ہم نے ان بستیوں کے اندر ایک نشانی سیاہ پانی بدبودار ایک معنی تو یہ کیا جاتا ہے دوسرا معنی یوں کیا جاتا ہے کہ چھوڑا ہم نے بیچ اس واقعے کے نشانی عبرت کی پہلے نشانی سے مراد و پانی ہے دوسرا یہ ہے کہ چھوڑی ہم نے بستیوں کی تباہی کے اندر نشانی برات کی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں عذاب درد سے تو نمونہ تخویر دنیا کا نمبر ایک آ گیا آپ دوسرا لکھو جی نمونہ تخویر دنیا نمبر دو ادھر لفظ کیا تھے جی ادھر لفظ کیا تھے جی نا? اللہ تک خیر ادھر اور ہے وَفِي مُوسَى آیا ادھر آیا تن مقدر ہے لب تب مانا بنے گا وَفِي مُوسَى آیا تن علیہ السلام کے قصے میں بھی کیا ہے جی آیات ہے کس کی جی عبرت وَفِي مُوسَى آیا تم کے قصے میں عبرت ہے جب بھیجا ہم نے اس کو طرف پھر کے موج واضح دے کے طلّ رک نہیں، فرون پس فرا فرعون بمائے ارکان ایمان لانے سے بے رک نہیں کا مانا بمائے ارکان پس فرا فرعون بمائے ارکان کیسے پھرا انل ایمان ایمان لانے سے اور کہنے لگا شاہر نو مجنون یہ منسا تو جادوگر ہے موجاد کے اندر اور مجنون ہے دیوانہ ہے کس کے اندر اقوال کے اندر یہ موجزہ دکھاتا ہے تو جادوگر یہ باتیں کرتا ہے تو کیسی دیوانو والی باتیں سمجھی بات شاہر کس بات میں کہا موجزے میں مجنون کس بات میں کہا باتوں نے ہو انجام انعد بس پکڑا ہم نے اس کو اس کے لشکروں کو کیسے پکڑا کہ پھینک دیا ان کو بھی دریا کے اور وہ ملامت کے کام کرنے والا تھا بفی آ دن یقین نمونہ ہے جی نمونہ ہے تخفیر نمبر تین بفی آ بھی اصل میں کیا ہے بفی آ دن قوم آج کے اندر بھی ایک عبرت کی نشانی ہے جب بھیجی ہم نے ان کے اوپر آندھی نا مبارک ریمن آندھی عکیمنہ اصل اکیم کہتے ہیں بانج عورت کو جیسے بانج عورت میں برکت نہیں ہوتی بچے کی بھی نہ مبارک وفی سمودا یہ کتنا نمونہ ہے .w .w. وفی سمودا یا چوتھا نمونہ جب کہا گیا ان کو نفع اٹھا لو ایک وقت کا اللہ کے نبی نے کہا چند دن تمہیں محلت ہے سمجھنا ہے تو سمجھ لو لے کے نہ سمجھے پر سرکشی کی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے فاخذنا نہ انجام اینا پس فاخذات پس پکڑا ان کو عذاب نے اور وہ دیکھ رہے تھے عذاب کا آنا مستطال کیفیت عذاب پس نہ طاقت رکھی انہیں کھڑے ہونے ان کہ قرآن پاک میں ہے دوسرے مقام پہ فاسبہو فی دیارہم رحم جا وہ گھٹنے کے بل گرے نا پس نہ طاقت رکھی کھڑے ہونے کی اور نہ تھے بدلہ لینے والے وہ قوم نوہ یہ کتنا نمونہ ہے جی لیکن یہاں غور کرو یہاں قوم منسوب ہے نا پہلے جو تھا نا پہلے فی ہوتا تھا اس لیے ہم نے کہا وہ فی سمودا آیا تو لیکن ادھر وہ چیز نہیں یہ کیا ہے قوم نوح منسوب ہے اس سے پہلے آحلہ نہ مقدر کرو باہلک نہ قوم نو <نُوهِن> بھائی ان چیزوں کو سمجھا کرو خوب سمجھ بات یہ پانچواں نمونہ ہے ہلاک کیا ہم نے قوم نو کو سب سے پہلے ان نہ ہم سبب ہلاک بے شک وہ تھے قوم بڑے نا اب درمیان میں دیکھو کتنے نمونے جی پانچ نمونے بیان کے مقذبین کے آگے پھر وہی بات ہے دلیل عقلی نمبر دو برائے امکان کی اور آسمان کا ہم نے بنایا بےآ دن اپنے ہاتھوں کے ساتھ یعنی اپنی قدرت سے اور بے شک ہم لاموہ سیون وسیع القدرت ہیں یہاں موسعون کا منع کیا کرنا ہے وسیع القدرت والا اور زمین کو ہم نے بچھایا پس اچھے ہیں بچھانے والے ہم پیم الماحدوں کے بعد ناہن و مقدر ہے مخصوص بالمدہ اور ہر چیز سے پیدا کیا ہم نے جوڑا جوڑا تاکہ تم سمجھو بھائی جوڑا جوڑا یا تو وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ آج کی تحقیق یہی ہے کہ ہر چیز کے اندر کیا ہے نرمادہ ہے نرمادہ یا جوڑا جوڑے سے مراد ہیں متضاد چیزیں متقابل اور متضاد چیزیں اور کیسے متقابل اور متاثر ہیں دین کا مقابل کیا ہے جی رات آسمان کا مقابل کیا ہے نور کا مقابل کیا ہے ظلمت اسلام کا مقابل کیا ہے کوف فرم بردار مسلم کا مقابل کیا ہے کافر یہ پیدا کیا ہم نے ہر چیز سے جوڑا تاکہ سمجھو فرو اللہ ہائے ہائے طریقے کامیابی یہ جو مصنوعات ہیں نا ان سے توحید کو بھی سمجھو اور قیامت کو بھی سمجھو بفرو اللّہ بھاگو اللہ کی طرف بھاگو اللہ کی طرف وہ تم بھاگ کے نہیں آئے اللہ کی طرف بھاگ کے آئے ویسے بھاگو اللہ کی طرف حضرت موس علیہ السلاۃ السلام جا رہے تھے آگے ان کو جالموس میں لیا بڑا حکیم گزرا ہے فلسی جالموس اور اس نے کہا یار تو بندہ نیک معلوم ہوتا ہے پہچانتا نہیں تھا موسا کو یہ بتا کہ اللہ تبارک بالا تیر مارے اللہ تعالیٰ کیا مارے تیر مارے تو اس سے بچنے کی کیا صورت ہے کہ خدا تیر مارے کوئی بچ سکتا ہے کوئی نہیں بچ سکا ادھر ماریں گے ادھر نہ آسمان پہ چوک سکتا ہے نہ زمین سے نہ کہیں موسا السلام نے کہا ہا. طریقہ بچنا ہے اللہ تعالی جب تیر مارے نا تو اللہ کی بغل میں آ جاؤ بھائی میں جو ماروں گا تیر ادار ادھر ادھر تم میری بغل میں آ جاؤ ماروں گا اپنی بغل خدا کی بغل یعنی اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اس میں آ جاؤ بچ جاؤ ففر اللہ بھاگو اللہ کی طرح انی لقم میں نہ ہو نظیر مبین. بے شک میں واسطے تمہارے اس کی طرف سے نظیر المبین ولا ج مل اور نہ کرو تم ساتھ اللہ کے معبود اور کو توحید کے کائل بنو شرک سے بچو اللہ کا کیا من ہے توحید کے قائل بنو ولا جلو کا کیا منع ہے شرک سے بچو انی لکھوں بے شکم نوازے تمہارے اس کی طرف سے نظیر مبین اب دیکھو دو دفعہ ہے نظیر مبین پہلا نظیر مبین مرتب ہے کس پہ اس بات پہ کیس پہ بھی کہ اللہ کی طرف بھاگ گیا توحید پہ دوسرا نظیر مبین کیس پہ مرتب ہے او منفی پہ کیس پہ آ شرک نہ کرو لے کا تسلی خاتم الانبیاء فرمایا تسلی ہے شکوائے مشرقین کا فرمایا میرے محبوب اسی طرح نہ آتا تھا ان لوگوں کے پاس جن سے پہلے تھے کوئی رسول مگر وہ بھی کہتے مجنوں جیسے موسا کو کہا آپ کو بھی ایسے کہتے ہیں آپ ہو بھی کیا ایک دوسرے کو وسیعت کرتے رہے ڈبلو ڈبلو سمجھ رہے ہو شہید پہلے کافر بھی رسولوں کو کیا کہتے تھے کیا کہتے تھے بھائی جادوگر اور مجنو آج کل کے کافر بھی کا کہتے ہیں جادوگر و مجنوع یا تو ایک دوسرے کو وصیت کرتے آئے ہو لیکن اس کا جواب یہ دیا کہ وصیت مشکل ہے کہ پہلے لوگوں کا زمانہ اور آج والے لوگوں کا زمانہ بعید ہے وصیت تو مشکل ہے لیکن ایک چیز کا درے مشترک ہے ایک چیز کا درے مشترک وہ بھی بےمان اور سرکش یہ بھی بےمان اور سرکش سمجھے جی پرانی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ دیکھو جی کیا ایک دوسرے کو کرتے رہے پھر فرمایا یہ نہیں بلکہ یہ سارے کے سارے لوگ کیا ہیں سرکش ہیں تعاون ہیں فطول تسلی اے میرے محبوب ٹھیک ہے سرکش ہیں بےمان ہیں لیکن تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے آپ ان کی پرواہ نہ کریں آپ ان کی پرواہ نہ کرے مو جانے ان کی پرواہ نہ کریں ان تب ملوم تجھ پہ کوئی الزام نہیں وہ ذکر فن ذکر مو منی پرواہ نہ کرو تجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے لیکن اپنا فریض ادا کرتے رہو فریضہ خاتم الانبیاء نصیحت کرتے رہو پس بے شک نصیحت نف... نف... نصیحت کو فائدہ دے گی مومنین کو مومنین کا منع لکھو جن کی قسمت میں ایمان ہے پس بے شک نصیحت نفع دے گی مومنین کو یعنی جن کی قسمت میں کیا ہے ایمان ہے بما خلط الجن والوں دیکھو پہلے سے بھی ترغیب دے جا رہی ہے ایمان وغیرہ کی اب بھی ترغیب ہے کہ انسانوں اور جنوں کو میں نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے وہی عبادت میں ایمان اعمال صالحہ سارا کو جا گیا اللہ تاکبہ لکھو اور ترغیب لکھو اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر تاکہ عبادت کریں میری پہلے ایک مقام پہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ ان جنوں انسانوں کو میں نے کس کے لیے پیدا کیا ہے ہاں جہنم کر ادارہ ہے کہ عبادت کے لیے وہ غایت کیا تھی تکوینی یہ غایت کیا ہے آ شریعت کا حکم یہی ہے باقی وہ غایت تکوینی ہے اللہ کی حکمت ہے جہنم بنی ہوئی ہے بہت سے جائیں گے وہاں غایت تکوینی ادھر غایت تشریح کرو با اور عید و مین میر رزکن بما اور میں نے انسان و جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم عبادت کے لیے جو پیدا ہوئے تو دنیا کے کام نہ کریں نہ تجارت کریں نہ زراعت کریں اس کا جواب سنو تجارت اور زراعت وہ بھی ہم اس نیت سے کریں کہ تجارت اور زراعت میں جو ہمارے پاس پیسہ آئے گا ہم کھائیں گے پئیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ اس نیت سے ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اس نیت سے کہ ہم بات ہی سمجھ ہم تجارت کر رہے ہیں باش کو طلب کر رہے ہیں اس نیت سے کہ ہماری حیات باقی رہے کھانے پینے میں طاقت آئے گی اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں گے اب آیا ہاں میں آپ سے فارغ ہونے کے بعد مالک کروں گا جلدی جلدی کس نیت سے کہ طاقت آ جائے اور آپ کو زیادہ میں پڑھا سکوں ایسے میں تو تجارت بھی اس نیت سے کرو زراعت بھی اس نیت سے کرو کہ اللہ ہماری آخر زندگی کا دار و مدار اس پہ ہے نا تو ہم اس لیے کام کر رہے ہیں کہ تیری عبادت زیادہ کرے ما اورید منہم میں نہیں ارادہ کرتا میں ان سے رزق کموانے کا, کا لوگوں کے لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم لوگوں کو رزق دو لوگوں کو دوسرے لوگوں کو اور نہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ مجھ کو کھلاؤ پر میں لوگوں کو میں رزق دینے والا میں ہوں لوگوں کا رازے میں ہوں اور میں خود کھانے سے کیا نہ تمہیں لوگوں کے رزق کے لیے پیدا کیا نہ اس لیے کہ مجھے کھلاؤ نہیں ارادہ کرتا میں تم سے لوگوں کے رز کا اور نہیں ارادہ کرتا ہوں یہ کہ کھلاؤ مجھ کو ان اللہ یہ اللہ تھا اس لیے کہ اللہ رزاق ہے لوگوں کو رز کون دیتا ہے اللہ اور صاحب ہے طاقت مضبوط کا آپ بھی تمہارا محتاج نہیں کہ اس کو کھانا کھلاؤ فعن علی الالم و پہلے کیا تھے جی ترغیب تھی اب ہے پس بے شک واسطے ظالموں کے حصہ ہے عذاب کا اصل ظلوب کہتا ہے ڈول کو جس کے اندر پانی ہو تو ڈول میں پانی ہوتا ہے وہ تمہارا حصہ ہوتا ہے نا پانی کا یا مراد حصہ ہے بے شک ظالموں کے لیے حصہ عذاب کا جیسا کہ حصہ ان کے ساتھوں کا وہ پہلے کافروں کا جیسا کہ ان کے پہلے ساتھوں کا حصہ تھا عذاب کا پس نہ جلدی مانگے واسطے مجھ, مجھ سے آ جائے گا بس ہلاکت ظالموں کے لیے می ہم ان کے اس دن سے جس کا وعدہ کیے جاتے ہیں کون سا دن جی کیا کا دن